الف للے کے اس کے سوا کسی کی بندر نہ ہو اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قامت کے دن جس میں کچھ شک نہ ہو اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی